بس اللہ و رحمۃ اللہ صحمد علی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت حضرت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکل شاست پہ خارہ گرامی میں مکتبہ حضرت سگنسا سر پیمان خانہ گرامی اور باقی تمام سامعین کن السلام علیکم کو سلسلے درس دلین دس نمبر ستائیس بابو سلاطِ درست نمبر ستائیس پہ آپ لوگوں کے مبارکانہ تک پہنچانے کا شرح حاصل کر رہا ہوں اور صفحہ نمبر پچاس ستر نمبر ایک سے یہ کل بحث کا وقیہ ہے دس نمبر 26 کا اس میں آمین کے بارے میں تھا پھر آخر میں فرمایا تھا وہ لنلی سارے کی میں ہاں جی امام کے امام نماز میں قبولیت کے لیے فرمائی امام کی نماز کب قبول ہوگا امام کے ماخلات کا ذریعہ کب بنے گا فرمایا امام نماز میں سے کوئی چیز چوری نہ کرے تو یہ امام کے ماخلات کا ذریعہ بنے گا ہاں جی تو امام کی چوری کرنے مطلب یہ کسی رکو سجو کرا ان میں کوئی گڑبڑ نہ کرے ان میں خرابی نہ کرے ہر ایک چیز کو پوری توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ امام نماز کو پڑھیں گے تو امام کی مافلات کا ذریعہ ہوگا باقی معمومین کا جو ہے جو پیچھے نماز پڑھنے والے معموم ہیں ان کے نماز کے ان کے مافلات کا ذریعہ نماز میں کب ہوگا فرماتے ہیں وہ یوں ہوگا وہ وافق ماموں اور اگر ماموں امام کی موافقات کرے یعنی امام کے پیچھے پیچھے چلے ولم یسف ہو اور امام سے آگے نہ جائے پھر افعالی نماز کے افعال میں کاموں میں یعنی امام جو کچھ رکو کرتے ہیں سجود کرتے ہیں جو بھی نماز کے اندر اس میں امام سے آگے نہ جائے امام سے پہلے رکو میں نہ جائے امام سے پہلے سجے میں نہ جائے بھی امام جب آواز سے پڑھ رہا ہو تو امام سے آگے نہ جائیں امام کے پیچھے پیچھے کم ایک کلمہ پیچھ رہے امام کے افعال میں کموں میں آپ آگے نہ جائیں وہ انتقالات اس کی نقل و حرکتوں میں امام سے آگے آگے آپ نہ جائیں ہاں بلکہ امام کے پیشے پیشے جائیں وہ بھی زیادہ پیچھے ہی نہ دو رکن ہو جائیں یعنی بس امام رکن میں گیا اس کے بعد آپ رک میں جائیں امام سجے میں گیا اس کے بات آپ سجے میں جائیں اس طرح سے امام نے سر اٹھایا اس کے بعد آپ اٹھائیں اس طرح سے تو فرماتے ہیں اگر ماموں نے امام کی جو ہے موافقت کی اور امام نے جو کچھ نماز کے اندر انجام دیں وہ بھی انجام دے دیں لیکن امام کے پیچھے پیچھے جائیں امام سے آگے نہ جائیں تو ماموم کے لیے یور جا امید کی جاتی انتقال اللہ یہ خیال اللہ قبول کریں صلاح ان کی نماز کو ماموم ان کی بھی وغفر اللہ اور بانہ دیں لہم ان کو اور اللہ ان کو بھی بانہ دیں یہ جو ہے ہاں جی چونکہ سنت کے اندر سے جو ایک مسئلہ تھا مرجیا کے نام سے قدیم ابھی اس نام سے نہیں ہے بظاہر یہی حلدیث وغیرہ اس زمرے میں آتا ہو کہ ان کا اقدا یہ تھا آمین کہنے سے انسان کی نماز قبول ہوتی ہے اور معموم کے بھی امام کی بھی مغفرت ہوتی ہے ان دونوں کے گناہیں سارے بخش دیا جائے گا تو شاشد اس قول کو رد کرنے کے لیے فرمایا آمین کے امام کی مغفرت کے ذرائع امام نماز میں سے کوئی چیز چوری نہ کرے امام کی مغفرت ہوگا معموم کے نماز کی قبولیت جو ہے آمین سے مربوط نہیں ہے بلکہ ماموں کے امام, امام کے امام کے ساتھ ساتھ چلے امام سے مواقع کرے امام سے آگے نہ جائے تو ماموں کے امید ہے اللہ اس کی نماز کو قبول کرے اور ان کی گناہوں کو باہ دے یہ اصل جو ہے کہ گناہ کو باشند بسنے کے ذریعہ یہ ہے نہ کہ صرف ایک آمین کرنے سے سارے گناہ باہ جان جائے, جائے گا لہٰذا شاذ فرماتیں لہٰذا اماں بہار اور معذامہ المرجیا تو وہ نظریہ اور سوچ سو چوکے جو ایک مثلاق تھا قادیم ابھی اس نام سے کوئی محلہ نہیں ہے جنہوں نے جو گروہ و مرجیا مرجیا کا نام سے ایک فرقہ تھا انہوں نے جو بات گمان مان کیا پھر تعمیر آمین کے سلسلے میں انہوں نے کیا گمان کیا تھا سیاست کے حوالے سے سمجھ میں آتا ہے انہوں نے ان کا یہ گمان تھا کہ آمین کہنے سے سارے گناہیں باہر دیا جا جائے گا ماموں امام سب کی تو سرماتے انہوں نے یہ جو بات گمان کی ہے یہ فاتا ان ساری ان یہ واضح خطا ہے واضح خطا ہے غلطی ہے کیوں اس لیے کہ دل دلمافِتھی کیونکہ ماموں و امام سب کی گناہوں کی باشش ہونے کا وعدہ جو ہے قرآن حدیث میں لم یہ وارد نہیں ہوئے کہ قرآن ہاں جی قرآن حدیث میں نہیں آئی ہے فیقرات الفات پورا عالم شریف پڑھنے میں وعدۂ مقصد نہیں ہوا ہے ہاں جی کوئی ایسے آیا حدیث سے نہیں ملتے جس میں یہ کہا ہو کہ نے کہا ہو یا حدیث میں کہ جو آدمی عالم کو پڑھے گا اس کے سارے گناہیں بہن جے گا امام اموم سب کے فرماتے حضرت فرماتے ہیں جب پوری عالم شریف پڑھ کے تمام گناہوں کے باشش کا شریعت میں کوئی وعدہ نہیں ہے قرآن حدیث میں تو فکیف ہے تو کیسے وارد ہو سکتی ہے فی قول عامین صرف آمین کہنے میں تو کیسے صرف آمین کہنے میں کہنے کہیں تو سارے گناہیں بخش دیں گے امام ماموں سب کی ایسے حدیث کیسے ہو سکتی ہے ہاں جی وہ حدیث اگر ہو تو وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے لہذا حصی اس بات کو قبول نہیں کریں آپ فرما جب کہ وہ اس لیے کہ ہاں جی الہم کے پورا کہنے سے مغلت کا وعدہ نہ ہو صرف آمین جو کہنے سے مغلت کیسے ہوگا ویسے وہ آواز آخر جو ہے ہاں جی آمین کہنے نا فلفضلت فضلت کے اعتبار سے ماں نہیں ہے مثل لفات عالم جیسا کیونکہ الحم کی بہت بڑی فضلتیں آئی حدیث میں ہاں جی جو فرمائے تمام جو بیماریوں کے لیے شفا سوائے موت کے فرمائے اسی طرح جو اس کے پڑھنے سے گلاؤں کی بہت بڑی بات حادث میں آیا شاہ ہاں اس کے جو ہے پڑھنے سے گناہوں کے بخشش معیت کے لیے موخرت کے لیے ہر چیز میں علام شریف علام کی بغیر نماز سے نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود اس کے پڑھنے سے تمام گناہوں کے بخشش کا وعدہ نہیں ہوا جبکہ کہ اس لیے فرماتے ہیں آمین کہنے فضلت میں ماہ کا نمبات عالم شریف جیسا نہیں ہے لہذا پاس یہیں سے معلوم ہوتے فہمی ظال کا یہ عارف الفہیم بس یہیں سے جان لیتا ہے یہ عارف پہچان لیتا ہے جان لیتا ہے عقل, عقل من عظیم فہیم سمجھدار سمجھدار انسان پہچان لیتا ہے جان لیتا ہے سمجھ لیتا ہے نقول یہ کہ یہ قلحمجا کی بات کے آمین کرنے سے سارے گناہ میں دیں گے یہ کس مقصد کے لئے لیتی تی خوش کرنے کے لیے خواتر خیالات مزاج کو متکاسن سست لوگ ان کے بن کلمات الغافلین اور یہ غافل لوگوں کے منہ سے نکلنے والی کلمات ہیں جو سس اور غافل لوگوں کی مزاج کو خواتین مزاج کو تیب خوش کرنے کے لیے بولا جاتا ہے ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں جی چھ سے فرماتے ہیں یہ کلمات الغافل لوگوں کے منہ سے نکلنے والی کلمات ہیں جو کس مقصد کے لیے بولیں لیتی خوش کرنے کے لیے خواتین مزاج متکاسن سس لوگوں کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے بولی جانے والی ایک بات کے علاوہ اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ صرف ایک آمین پڑھیں تو سب کے گناہ میں باہر جائیں گے یہ بات صحیح نہیں ہے اس کو رات کرتے یہ بات آپ کے بعد آمین کے مسئلہ ختم ہو گیا اس کے بعد آگے آپ ہمیں ہیں کرات کے اندر ہاں جی اخراط کے اندر سنتیں کیا کیا ہیں علم شریف جب آپ پڑھنے کے لئے نیت آپ نے پڑھ لیا تقبر تحرام پڑھ لیا اس کے بعد پھر اقرار شروع ہو جاتے ہیں تو قیات میں سنتیں کیا ہے فرماتے ہیں وہ سنت ہو قرات کے سنتوں میں سے یہ سنت سنت و سنت یہ قرات میں یہ قرآن پڑھیں نمازی بادت تقبر تحرام تقبیر الحرام کے بعد نیت کے بعد جو آپ اللہ ور پڑھتی ہیں اس کو تقریل احرام بولتے ہیں اس تکبیر کے بعد اب آپ نماز میں داخل ہو گئی تو شج فرماتے ہیں تو سنت یہ کہ آپ پڑھیں بعد تقریب طبی کے بعد دو آستفت دعا, دعا استفتاح پڑھیں استفتاح نفاتح فتح کھولنے کے معنی اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کو کھولنے کے لیے اللہ سے التماس کی دعا ہاں جی استفتاح طلبِ کے معنی میں آپ کسی سے بولتے ہیں مثلا باجی یہ دروازہ کھولیے میرے لیے اس کو عرب بولتے ہیں استفتاح افتحا کھولنے کے معنی افتتاح کھولنے کو کہنا کھولنے کے لیے التماط تو یہاں پر مد دعا اِستفاح یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی رحمتوں کے دروازے کو کھولنے کے لیے ایک دعا پڑی جاتی ہے ہاں جی وہ دعا جو ہے اس دعا کو دعا اصاح بولتے ہیں جس ہم لوگ انوا ان جاتو یا صفا نک الومع السنت اس کو ثنا بولتے ہیں کیونکہ یہ لوگ انوا ان نہیں پڑھتے صرف صفا نلوم پڑھتے ہیں اس کو ثنا بولتے ہیں ہمارے فقے میں اس دعا کو استفتاح سے تعبیر ہوا ہے تو ہمارے دعا افطاح پڑھنا سنت ہے اب دعا استفت شدید دو دعا دے رہے ہیں وا وا اور یہ دعا سے تللیل اقویہ قوی لوگوں کے لیے قوی سمجھ روحانی طور پر جو لوگ جو معنیٰ مفہوم سمجھتے ہیں اللہ پر ایک بھروسہ ہے ہیں جو کچھ ابھی میں جو باتیں منہ سے بول رہے ہیں وہ کسی حد تک اپنے اندر دل و جان سے ان چیزوں پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے وہ یہ دعا قوی لوگوں کے لیے روحانی طور پر قوی لوگوں کے لیے بھی حادث سے قوی ان الفاظ میں پڑھیں ہاں روانی روحانی طور پر قبیل اور ان الفاظ میں پڑھیں اس لیے مطلب نے دوسروں نہیں پڑھ سکتے ہیں دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس امید پر کہ اللہ بھی ہمارے اندر بھی روانی ترقی دے سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کے لیے یہ زیادہ مناسب کرا دے دیا وہ کیا ادا سفت یہ ہے ان وجہ توجہ لذیّ فطراوات ولا ذہنیف مسلمہ و من المشرقین کل انَََََََََََ صلاط و نسخى و محيّ و مماطل الل رب العالمين لا اللہ شریق اللَّهُ وَبِذَلِكَ علیہ عمر توانا الْمُسْلِمِينَ یہ دعا ہے اس دعا کو آپ نے تقبی تحرام پڑھنے کے بعد الہم شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اس دعا کو یا دوسری دعا ہے صبح نکل لما وہ بھی آ رہے ہیں تو اس کے تجمہ کیا ہے اس کا تجمہ انی بے شک میں نے وجہ تو پھیرایا وجہ میرے اپنے چہرے کو میں نے پھیرایا اپنے چہرے کو کس کی طرف لذی اسداد کی طرف جس نے فتح السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو ولاج اور زمینوں کو جس نے آسمان اور زمینوں کو حل کیا حنی یعنی اور یہ میں نے اللہ تر کی رخ کیا اس حالت میں یعنی پوری توجہ کے ساتھ ہر قسم کے انحراف سے اپنے دل و دماغ کو بچا کر پوری توجہ کے ساتھ میں نے اللہ کے طرف رخ کیا اس کی میں نے اپنا رخ کیا یعنی میں نے دل و جان سے پوری توجہ کے ساتھ ہر قسم ذہنی انتشار کے بغیر میں نے اللہ کی طرف رخ کیا وما انا اور میں نہیں ہوں من المشرقی شرک کرنے والوں میں سے کل میرا حبیب اور کہہ دو ان نہ بے شک سلاد میری نمازیں اور نسخ کی نسخ کا دو معنی ایک عبادت مطلق عبادت کے معنی میں بھی ہے قربانی کے معنی میں بھی ہے دونوں معنی صحیح ہے کہہ دو میری نماز میری عبادتیں بھی صحیح ہے کہہ دو میری نماز اور میری قربانیاں عبادت کہیں تو زیادہ بہتر ہے اس میں جامعیت زیادہ ہے میری تمام عبادتیں یہ زیادہ کیونکہ اسی میں قربانی بھی آ جاتے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے کہہ تو میری نمازیں میری عبادتیں اور وہ مہیا یا میرا جینا و ماماتی میرا مرنا سب للہ اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے عالمین جو ہے عام طور دبا پر عربی زبان لیات سے ضوی الحوق محلق وتے ہیں ہاں جی کبھی تمام اللہ کے علاوہ ما سے جو بھی نواتا جماعتات حیوانات سب پر بھی بولا جاتا ہے لیکن عام طور پر عالمین جو ہے ضوی العقوق یعنی اس میں الفرشے جنات انسان جو روح رکھنے والے محلوقات ہیں ہاں جی ضوی اور و آخر بھی رکھتے ہیں ان کو یعنی حیوانات عام حیوانات کے مقابلے میں ان کو عالمین کے لفظ میں آتا ہے عالم میں سب آتے ہیں عالم جب بولتے ہیں ما سے اللہ سب چیزیں آتے ہیں عالمین تو ان میں سے ضوی القوق سبھی لوگوں کے رب کا ذکر یہ اس کے یہ مطلب نہیں دوسروں کا رب نہیں ہے یہ ان میں سے اشرف گروہ ہے زیادہ افضل گروہ ہے جب افضل کا رب ہوا تو غیر افضل کا ضرور رب ہے تو اس ان کی شرافت کی وجہ سے ان کا نام مقدم کیا کیونکہ یہ لوگ شرن مقلف ہے اس وجہ سے تمام اس اللہ کے جو عالمین کا رب ہے اللہ شریک اللہ اس, اس کا کوئی شریک نہیں وہ ابھی ظالقہ عمر اور منہ اسی بات کے اقرار کا مجھے حکم کیا گیا ہے کس بات کی یعنی کل سے کہ تو میرے حبیب ہاں میری نوازیں میری عبادتیں میرے جینا میرے مرنا سب عالمین کے روکیلے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس بات کے اقرار کا مجھے حکم کیا گیا ہے اور لکھ مطلب اسی کا یعنی اسی مطلب اس کل سے لے کر لا شریک تک اس بات کے اقرار کا مجھ محمد کو چونکہ یہ چنگی قرآن آیت ہے مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے ہاں یہ جب یہ بندہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو بھی یہی خطاب کرنا ہے بندہ ممن تجھے خطاب ہوا ہے کہ تو اس سے ہاں کہ اپنے جینا مرنا عبادتیں نماز سب کچھ اللہ کے لیے قرار دے دیں دنیا کے لنک اللہ کے لئے نہیں فضل فضول میں نہیں اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کرنے کا اقرار کر رہے ہیں اس آدمی اس لیے کہا یہ قوی لوگ پڑھیں قوی لوگ پڑھنے کا حکم یہ ہے کیونکہ یہ بات کہنا تو آسان ہے میرے جینا میرا مرنا میرے نماز میری عبادتیں سب اللہ کے لیے چلو عبادت نماز اللہ کے لیے قرار دینا وہ بھی آسان ہے لیکن جینا مرنا یعنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنا اس کے نظا کے لیے وقف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اس کا زبان سے بولنا آسان ہے عمل کرنا بہت مشکل ہے اس لیے شاہین نے فرمایا قوی لوگ کہیں تاکہ اس کی جو بات منہ سے بولتے ہیں وہی عمل میں بھی اس کا ظہور ہو اس نے فرمایا وانا اور میں محمد اول المسلمین سب سے پہلے اللہ کی حکم بل لبِ کہنے والا اور سب سے پہلا مسلمان ہوں سب سے پہلا وہ شاثن جو سب میں اللہ کے حکم بل لبِ کہنے والا ہوں اور میں اول مسلمان ہوں سب سے پہلا اللہ کے حکم پر سر تسلیم کرنے والا چنانچہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آنا خلق اللہ نوری میں وہ پہلا حستی ہوں جس اللہ نے سب سے پہلے میرے مجھے میرے نور کو خلق کیا تو یقینی بات آپ کا نور سب سے پہلے معلوم ہے تو اللہ کی عبادت میں آپ نے سب سے پہلے کیا حدیث آتا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں جو ہے فرشتوں نے بھی ہماری تسبیح سے تسبیح پڑھنا سیکھا ہے ہاں جی ہم اللہ کی تسبیح کر رہے تھے تو ہمارے تسبیح کو سن کر جو فرشتوں نے بھی تسبیح پڑھنا سیکھا یہ وہ عظیم حسیہ ہیں یہ معمولی سنی زن کرام تو اس جو ہے اس میں ہاں جی یہ دعا جو ہے آئی ہے پھر فرماتے ہیں وہ لفا اور کمزور لوگ یعنی روحانی طور پر اس عظیم مقام پر نہیں ہے وہ لوگ یہ حاضر سے ان الفاظ میں پڑھیں اس میں صرف اللہ کی مدہ ہے کا کوئی ذکر نہیں صبح نہ اللہ علامہ اللّہ اللہ صحانہ کا تو پاک اور منزہ ہے اور میں تیری تسبیح بیان کرتی ہوں وہ بھی ہمدگاہ اور تیرا مدح کرتا ہوں و تب تیر کرتا ہوں و تبار قسم کو بابرکت ہے تیرا نام اطاع اور بلند مرتبہ ہے جد و ترے بزرگی تری تری بزرگی نہات بلند مرتبہ والی ذات ہے ولا علاغ غیر اور تیرا کوئی تیرے سواغ کوئی معبود نہیں الطع جد مانا تیری عظمت بہت بلند ہے یہ تجمہ بھی صحیح ہے باجاد نے یہ تجمہ کیا تیرے عظمت بہت بلند ہے ولا الہ غیر کا اور اے اللہ تیرے سواغ کوئی معبود نہیں اس صنعت کو ہم نے پڑھنا ہے تو آج کے درزے پر اتفاق کرتا ہوں ان شاء آگے ہم چلیں گے